يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ ضأ للأمر منكم فإن في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن طويلًا ہر قسم دی ہمدو صنا تعریف تنجید تقدیس عثمانک الملک رب العزت وحدہ لاشریق نائق ہے کہ جس نے ایسا کامل اور مکمل دین سانو عطا فرمایا ہے کہ کسی بھی چھوٹی بڑی ضرورت واسطے سانو کسی غیر کا دروازہ نہیں کچھانا خج پہنا سڈا دین ساری دی دنیاوی زندگی دے مسائل دا حل بھی دے اور دسدرت دی کامیابی سے کامرانی کا رستہ بھی دکھا لوگ بڑے ہی بدکسمت اور بدنسیب ہیں دین جہے پرانا اور دق یا نوسی کہ اور یہ ناقابلے عمل کرا دیں در حقیقت یہ انہوں نے اپنی جہالت اپنی لا علمی اور دیگانگی جی باتیں ان ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راتا بھی اید اید دن جیتیا ہی روشن ہیں کسے مسلے کی ضرورت رات نو پوے رات بھی مل سکتا ہے دن نو ضرورت پیش آئے تو دن نو بھی مل بڑے افسوس نل یہ کہنا پہن اپنے مسائل کا ہر دین اندر تلاش کرنے اور اگر تلاش کرنے ظاہر کے پاس پہنچ جانے کسی سمجھت والے بے پاس نہیں جانے لالا جاہلہ ظاہرات مراد میری ایسے لوگ ہیں جہاں نے لباسا سے اولا ماہا ہے لیکن وہ کتاب و سنت تو بالکل بے بہرا ہے اچھی تھے قرآن اور حدیث تو علاوہ کوئی پتی چڑھی ہوئی ہے کوئی انہوں نے چشمہ لگایا ہے کتابوں سننت نئی دیکھتے باقی سب کچھ لیا گیا اگر کوئی کتاب و سنت نو سمجھن والا کسی مسئلے بارے اندر قرآن چون یا حدیث چوں دلیل پیش کر دے بڑی جٹائی مس یہ کہہ دیں کہ چونکہ ابھی فلاں امام دے مقلد ہاں فلاں مسلک دے ابھی منن والے ہاں حدیث ٹھیک ہوگی قرآن ٹھیک ہوگا لیکن ہمارے امام صاحب کا مسلک اور موقف یہ نہیں تو بڑی تین دشمنی ہو سکتی ہے تو بڑی گریزا دندی کی ہو سکتی ہے کہ قرآن ٹھیک ہوگا حدیث ٹھیک ہوگی لیکن میرے ایمان کا مطلب اس سے مختلف ہے ان کا موقف یہ اللہ کی قسم اگر کوئی صحیح من اندر اسلامی حکومت موجود ہوئے جہاں قرآن ہوگا ازیز صحیح ہوگی لیکن میرا امام کا مطلب یہ نہیں ہے تیرا امام کون ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا امام اللہ نے کوئی پیدا کی کیے تک کوئی بڑا پیدا ہونا دراصل تری اندر ایک مناسب چھپی ہوئی ہے تو اسلام دا نام لے کے دین دا نام لے کے لوگوں لٹ رہے اور لوگوں دین तो ہٹا رہے یہ بات بے بنیاد نہیں تھی ہفت روزہ ایسے رسائل اور جرائد اندر دینی مسائل دے نام پڑ دلان کتاب سنت کی روشنی میں حل پیش کرے تھے سب قرآن اور حدیث دے خلاف یہ ایک بہت بڑی سازش ہے دین دے خلاف جنوب محسوس نہیں کر رہے جہاں شعور نہیں اجے تک سن کہ کتاب و سنت نو بدنام کیتا جا رہا ہے اور حل کسی ہو جگہ تو پیش کیتے جا رہے ہے اللہ نے قرآن اندر کی فرمایا ہے یا اے ایمان کا دعوی کرنے آپ مومن کہلانے والے اطیع اللہ و اطیع الرسول کریا دے اللہ بھی اور رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی بات من اللہ کے رسول کے ارشاد سے عمل کرنا صلی اللہ علیہ گوالگے یہ دو چیزاں نہیں در حقیقت ایک کیا جا رہا ہے کہ حکم اللہ کا من کہ اس طریقے بننا جہا طریقہ پیغمبر نے دکھایا صلی اللہ سکھایا حکم اللہ دا کیونکہ حکم اللہ کے سوا کسی ہون کا حق ہی نہیں پہنچتا آلہ ہوں جا حکم دے دے تو اپنا حکم ناقز کر سکے اپنا حکم منوا سکے جدا حکم منیا نہ چاہے جہاں اپنے حکم کو نافذ نہ کر سکتا ہوا بننے کا حق ہی نہیں پہنچتا ہے اور یہ حق صرف اللہ پہنچتا ہے وہ اپنا حکم منوا سکتا ہے جد چاہے جہدے تو چاہے اپنا حکم منوا سکتا ہے اس واسطے حاکم صرف اللہ ہے جلا شاہ لہول الحکم ام قرآن ہے کہ حکومت بھی, بھی آزمائش ہیں امتحان ہیں اللہ کسی نو کچھ تھوڑا جا اقتدار دے کے اختیار دے کے دیکھتا ہے آزما دے کہ یہ کرنا میری زمین اندر میرے بچے ہوئے وسائل نو استعمال کر کے میرا حکم من منا چلن کرو کچھ ذرہ برابر بھی شرم اور حیاء ہوئے اللہ اقتدار دینا ہے اختیار دیندہ ہے تے پھر وہ اپنے آپ مسلمان سمجھتے اور برابر بھی اللہ کے حکم کو کدی ادھر ادھر نہ خود چلنا چاہیے نہ کسی کو چلن دینا چاہیے پرانے مجید اندر ہی ایسے بارے اندر جنہوں نے اللہ اقتدار سونپ د اختیار درضی دا حکومت دار دا چیزاں کا دا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں چار خوبیاں ہونی الین وہ لوگ ان مت کن ہوں پل ارز جنہوں زمین اندر اختیار دے اقتدار سونپنے آرزی جا قبضہ حکومت دینا سب سے پہلی جمے داری یہ ہے نماز پڑھ اپنی ریا کو نماز پڑھا ابھی بڑیا سخت غلط فہمیاں اندر پے ہوئے دین کے بارے اندر کوئی بات ہوں کہ فوراً کہہ دی اے انسان کا ذاتی, جی ذاتی مسئلہ ہے جی کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے انہیں خود اللہ نا کے جب دینا دنیاوی معاملات کے بارے کیوں نہیں کہہ دیا جاتا یہ وہی مسئلہ ہے کسی حکومت کو تسلیم کرے یا نہ کرے وہ اللہ نو جب دے گا جین اینی مضلوک چیز بن چکی ہے سارے ہاں کہ یہ جو سلوک بھی کوئی کر لوگے وہ جانا ہے وہ ہزم ہو جاندہ ہے وہ پوچھنے دین ابھی ذاتی مسئلہ بنا لے اور قرآن مجید کی ایک آیت دا ایسا غلط مفہوم ابھی سمجھ لیا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے کہ او دے تو واپسی ہن بڑی مشکل نظر آ ہے اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا ہے لا دین, دین اندر کوئی جبر نہیں کسے نال زبردستی نہیں اصا یہ مخہوم سمجھ لیا کہ کوئی مسلمان ہو کے دین سے چلے یا نہ چلے دین دینے یا نہ منے دین والا کوئی کام کرے یا نہ کرے وہ زبردستی نہیں کیتی جا سکتی جبر نہیں کیتا جاتا حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے اس آیت کریمہ کریم کا مفہوم یہ ہے کہ دین اندر داخل کرنے کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو ضرور کلمہ کر گن نو لا الہ الا اللہ محمد دے تو, او او او تو محروم رہن والے جڑا نقصان او نقصان بیان کرو پھر اگر کوئی شخص سوچ سمجھ کے دین نبول جدو دیرے اندر داخل ہو گیا ہوں وہترے دے مہار نہیں چڈیا جا سکتا کہ تیری مرضی سے نماز پڑھ تیری مرضی سے نہ پڑھ تیرا جی کرے تو زکات دے دی نہ جی کرے تو نہ دے روزے آؤ تیرا دل کرے تے رکھ لیں نہیں تو مزاق اڑا رہی مقہم یہ ہے کہ دیگر داخل کرتے کسی نالدستی نہیں کی جا سکتی کسی پوائنٹ سے کلبے نہیں پڑھایا جا سکتا کہ کلمہ پڑھ ورنہ میں تیری گردن اتار دیا گا یا تین گولی مار دیا گا یہ اجازت نہیں دیتی. لیکن جیڑا شخص دین دار ہون کا دعوی کر لیا کلمہ پڑھ کے اسلام اندر داخل ہو جانا ہے مسلمان ہون کا اعلان کر دینا وہ سارے قانون لاگو ہونے گے جڑے مسلمانوں تے لاگو ہوں وہ او سارا ہی سہولت ملن گیا جیسے مسلمانوں ملتی ہیں بات سمجھ والی ہے میرا یعنی دین قبول کرن تے کسے نو مجبور نہیں کیتا جا سکتا لیکن دین قبول کرن تا دعویٰ والے نو آزاد نہیں کر جا سکتا او دیتے او ساری ساری اللہ اقتدار ہیں حکومت دینا آرزی جہاں قبضہ دینی ہاں سب تو پہلی ذمہ داری ہے مسالا کہ خود نماز قائم کر اور ریا نو نماز قائم کراؤ آخمی وقت کی ذمہ داری ہے مسلمان خلیفے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ کرے کہ کون نماز پڑھ رہے کون نہیں پڑھتا نمازیاں واسطے ساری سہولت مہیا کیتیاں کیتیا جانے رستے چ ساری رکاوٹ دور کی جان نماز نہ پڑھنے والے سزا دیتی جائے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو بعد سلام پھیرن تو پھیر صحابہ بیان کر دینے رضوان اللہ علیہ کہ ہر نماز تو بات سلام پھیر کے آپ کچھ دعمات پڑھتے ہوئے رب آئنی اللہ ذکر کا وہ شکرے کا وہ حسن عبادتے کا کلمات پڑھ دے پڑھ دے مختلف کی طرف رخ پھیر کے بیٹھ جاگی के پھیر کے بیٹھتے کالماس پڑھ رہے ہوں گے جڑے ضروری نے نماز تو بعد پڑھنے ابھی تو نہیں نا ابھی تک سکھے کے نماز تو بعد پڑھنا کی چاہیے تو کالماج پڑھ رہے ہوں اس طرح سارے مقدم دیکھتے دیکھ کے جا دوست نظر نہ آتا وہ بارے اندر سوال کرتے پلان ساتھی کتنے بھائی وہ حاضر नहीं نظر نہیں आ रहे اگر وہ کسی ادھر اور او نام لیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے, ہے. آپ خوش ہو جانے کے ساتھی موجود ہے. آسے ہے. بارے اندر کوئی ہمسایا کوئی واقف کار کوئی جانن والا وہ بول کے فورن کہہ دینا وہ غریب انیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقبول بجھ کے نماز تو پیچھے نہیں رہا ہی نہیں سفر اندر کسی کے بارے اندر آواز آ جی ہوگا مریض نیا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے مریض ہے اور جی دی بیماری دی خبر پہنچ دی پھر آپ نفیس وہ تشریف لے جانے جہاں جی پتا ہو جی بھائی سے ہی میم وہ لے چلو مینوں پتا نہیں وہ کتنے دلو نہیں علا بئی مینو لے چلو اور بیمار کورسی واسطے تشریف لے جانے تو بات سب تو پہلی بات جڑی بیمار نال کردے او ایسی حوصلہ افزا دی ایسی ہمت بندھان والی اور ایسی خوش والی والی دی کہ او دے نال مسلمان دی اور مومن دی بیماری تقریبا ختم ہو جاوے ان فرما دے لا باس توور ان شاء الله اے اللہ دے بندے اپنی اس بیماری نو برا نہ سمجھی ا دے تے کوئی کسی قسم دے برے الفاظ نہ بولی اللہ ان انشاءاللہ اللہ اللہ نے اس بیماری تیرے سارے گنا معاف کر دیتے ہیں دور ہو جاتی ہے سن کے کیونکہ مسلمان دی انتہائی خواہش یہی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جان میرا اللہ مینا کر دے تو بڑی خاص مسلمان بھی کوئی ہو اللہ نے جنوب معاف کر دوری محنت ہے جی اس بندے نو نہیں دے وہ غم نہ کریں فکر نہ کریں بیماری نو برا نہ سمجھی ان شاء اللہ تیر سارے گنا معاف ہو بیمار ایسا نظر آیا کہ وہ حالت یہ دس سی کہ چند لمایا نفس کا تیری سکا کیسی کی حال ہے اچھی چانسو آ گئے وہ بیمار ہوں اپنا حال دستا ارد کی علیہ وسلم اگر میری نگاہ اپنے دنوں کی طرف اٹھ دیے کہ اللہ کی قسم ساری دنیا اندر میں نو اپنے جہاں گناگار کوئی نظر نہیں آ گناہ یاد کرنا نا اپنے کہ اپنے جیسا ایسا کوئی گناگار نظر نہیں آنا ساری دنیا میں. لیکن جس ویلے میں اللہ کی رحمت وے دیکھنا وہ سوچنا کہ اللہ کی رحمت تو پھر مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ نے مگر میرے اللہ کی رحمت بڑی فراق اور بڑی تفریح اپنی حالت دسی اپنی طبیعت دسی اپنی تھکی اللہ اللہ کمرے مبارک آدمی کیونکہ ایمان کی ہے بین والخوف ایک پاسے اللہ کی رحمت کی امید دیوار بنتی چلی جائے دوسرے پاس اپنے گنا یاد کر کر کے اللہ دیوار تین مبارک ہوا اپنے گنا بھی یاد کر رہا ہے انہوں کا تصبر بھی دن اندر لیا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت والے بھی وہ تے مومن اللہ حاضری نہیں لگان دے سن صلی اللہ علیہ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے کسی حاکم دی کسی گورنر دی شکایت پہنچتی جی شکایت پہنچ دی, او دے بارے اندر تحقیق اور تفتیش کرن تو پہلے او نماز کے بارے پوچھتے وہ تم کرنے والوں محلے دار وہ شہردار پوچھتے کہ یہ نماز کا کی حالت اگر جواب ملتا کہ نماز بالکل وقت سے پڑھا ہے وقت تسجد ادر آ آن نماز اندر بڑا بڑا آدر ہے ظلم صحیح صحیح صحیح صحیح پر پر پر نہیں کر سکتا کسے کی نہیں کرتا. نماز میں یار سی کسی گورنر کسی ہاکم کے درست ہوج حاکم کون نے جنہوں نماز پڑھنے پہ جا نماز ویسے نہیں آتی جی کے اذان بج رہا ہے آکم کون نے اذان بج رہا ہے اذان ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے نہیں اذان بج رہا ہے بدقسمتی ایسے لوگ سڈے سے مسلط اور اللہ کسی سے ظلم نہیں کرتا یہ سارے آمان ہیں جو مسلط ہوئے ہیں حدیس کے الفاظ نے اللہ اس طرح حاکم مسلط کرے گا اور آم ایک مثال این کہ جیسا منہ ویسی جبیر جیسی روح ویسے فرشتے اِسی ہوں رونے کیوں آپ اے ہو گیا اور ہو گیا ذرا اپنے گریبان اندر بھی چاہیے کہ اب پے اور شام تین سورت ناگر عمل ہی آئے جنہیں بدلی ہوئی شکل نظر دیکھ رہے ہیں وہ کہڑی بات ہے جی اللہ نے قرآن اندر بیان نہیں کرانیا کر کلے شاید اللہ نے قرار ہر چیز بیان کر دا ہے قرآن ہر دیان کر فرمایا دیا کرمایا تو منہ موڑ لینا دو سزاواں بڑیاں بڑیاں مقرر کر دیا تو منہ مو موڑ لو کوئی شخص بےگانا ہو جائے دوری اختیار کر لو سڈے رس پوے اسی اللہ نال ہیں نا اللہ کے نہیں اجے روسیا جی وہ روس پہن با مار دینا وہ دی رحمت اجے بھی سی سامنے رہی نا تاکہ کسی ویل چھوکر لگ جائے شاید بندہ واپس میرے بلے آ جائے تھوڑی جی سزا دے کے چھوکر لگانا کہ ہوش کر نیند ہو یہ سزا سے کچھ بھی نہیں جیڑی سزا اگے وہ بہت سخت سختی وہ بچتا ابھی اپنے رب نال ناراض ہوئے پھر نہیں دنیا رب نہیں ناراض ہوا وہ جدن ناراض ہو گیا پھر کچھ باقی نہیں رہنا کچھ نہیں بچنا پھر. فرمایا جڑا سارے تو منہ موڑ ہے سڈے نال ناراض ہو جاندا ہے جاڈے تو بےگن ہو جاندا ہے دو بڑی بڑی جہرا سڈے تو منہ مو موڑ لینا ہے سڈے تو بیگانہ ہو جا تو روس پہنتا ہے دنیا اندر انہی اپی کی سزا دینی مَعِيشَةً لہو مئی شتم زمزران تنگ کر دینی ہے زندگی مصیبت بن جاندی ہے اس دنیا اندر جینا وبالت جی جان بن جانا ہے کیا سارے لی گزران تنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جینا مصیبت نظر یا نہیں آئی آنے لوگ نے جڑے مطمئن نے جڑے سکون دی سو نہ دی جان محفوظ نہ کسی دا مال محفوظ نہ کسی دی عزت و آبرو محفوظ کی گئے سفر کر لگیا کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ خیال کر دے وہروالے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مسلے مقصود سے خیریت جائے گا یا سڑی ہوئی کھوپڑی سان واپس ملے گی منہ موڑ لینا ہے بےدام نہ ہو جائے دنیا اندر سزا یہ دے کہ وہ گزر تنگ کر دے زندگی مصیبت بنا دینا قیامن کی سزا دینی اللہ جس لئے اپنی قبر اور نابیل قبر چاہ نکلے گا شروع یا مل کے قبر چیخدہ ہوا جواب کی ملے گا یا تیتا یاد کرتا کنیا نشانیاں تیرے سامنے سن میرے اللہ کے رب ہون دیا کنیاں نشانیاں اس نے گن سکتا کوئی نہیں طاقت دیا, دی دیا, دی دیا, دی دیا, دی دیا دی دکھی ہوئی دی کہ انہوں نے جی نہیں جا سکتا جواب اے ملے گا اس اندھے اٹھن والے خبر نابی نہ کے اٹھان والے نو جواب ملے گا دنیا کی زندگی اندر کنیا نشانیاں میرے تیرے سامنے سن تیکھتا سین کوئی تینوں نظر آئی کوئی دیکھے تو, تو ایک بہتی نشانی تیرے سامنے سی تکھی بند کیتی کی رکھیوں نہ دیکھو تو گور نہیں چیتو دنیا دی زندگی تو اس طرح لئی. آج سچ کی زندگی ہے ہر مسئلہ ہر بات جنہوں نے کہ حکومت یہ اختیار دے اقتدار دئیے انہوں نے ذمہ داری سب تھی مسئلہ خود نماز پر ری آیا نو نماز پڑھاں قائم کر نماز پڑھوں لوگ جہیں پڑھتے ان بہت اگر انکار کر پہلی ذمہ داری ہے اصل ہوں اپنے حاقم دیکھنا ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ حاکم بن سک نماز پڑھتے ہیں نماز کی نماز کا خیال اپنی آخری بیماری اور اندر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر تشریف فرما ہے جب نماز انتظار کر رہے اچھا لیا بجو میں جا کے نماز پڑھاواں پانی لیا حضور سے بے ہوشی تاریخ تین دفاع ایسا ہی بہتر آدھے نماز کا جواب رہے جگہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں فرمایا نماز پڑھاوا تین دفع جب ایسا ہی ہوا تو پھر فرمایا ہن میرے اللہ نچھ ہو رہی منظور ہے میرا اللہ کچھ ہو ہی جا رہا سج لیا بے ناس کے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادو تک نماز پڑھتے پڑھا دے رہے ہیں تک موت کا پیغام ملنا کوئی ایک بھی حاکم ایسا نظر آنا کہ جڑا نماز پڑھتا ہوگا یا کسی دی نماز کا خیال رکھتا ہودماشوں کا حکم بنتا دوسری بات پر ماراج جنہوں نے اقتدار دئیے اخترار دئیے انہوں کی یہ ذمہ داری ہے اس کا کہاں کہ وہ زکاط اور زکات وصول <سؤال> کر زکات خود اٹا کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہو اس واسطے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اے تے غریب آدمی ہے شاید یہ زکات لاگو بھی ہوں کہ نہیں اے ساہے نصاب بھی ہے کہ نہیں چھوٹے تو لے کے بڑے تک ایک, ایک شخص کو وہ زکات لاگ ہو رہی وہ صاحب نصاب ہے کن حکمران طبقے چ لوگ زکات دیں جا زکات نہیں دا اگر انہیں مال حلال طریقے کمایا ہے اور پھر زکات نہیں دیندا، دا کہ وہ سارا مال حرام ہو گیا جا اور حلال طریقے کمایا کہ زکات نہ دن کی دی وجہ حرام ہو گیا سارا کمایا ہی حرام طریقے نل. جی کوئی جائز طریقہ ہے ہی نہیں کوئی قبضہ بنیا بیٹھا ہے کوئی دوسری فرمایا جمے داری زکات ادا کرکات موصول کر, کر. اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دا توبہ اندر خود من تو اس طرح تسی دا مال پاک کرو گے, و دا گے گا نیکیاں بن گیا زکات وصول کرو مال پاک کروکیا کرو ایک کرو. حکم ہوتا مال خیر و برکت کی دعا کرو کہ اللہ تو مال اندر برکت پا دے بے. اللہ تو مال نو فائدہ مند بنا دے بے. اللہ تو مال نو نفع بخش بنا دے بے. اے دعا کرو یہاں واسطے سولہ تکناہ دعا مومن بڑا سکون ملتا ہے مومن. کیا یہ حکمران طبقہ یہ ذمے داری پوری کر رہا آپ زکات دینا ڈر کنار زکات کے نام سے جیڑی لطمت ہوئی ہوئی ملک اندر وہ چکی چھپی لوگ کو زکات دے نام نال جیڑا جا پیسہ ہٹایا جا ہے پہلی بات تے اے ہے کہ او اس مال نو حلال سمجھنا ہی غلط ہے جب مال بینک اندر رکھا ہوا ہے کہ دیتے سود لیا جا رہے دیتے سود مل رہا ہے وہ مال حلال ہو ہی نہیں سکتا سارا آرام مار سود ایک ایسی لہنت ہے کہ زندگی دے کسی بھی حصے اندر کسی بھی حالت اندر کھلان کی اللہ نے اجازت ہی دی زندگی خطرہ لاحق ہو سود کھا سکتے ہو سود پھر بھی نہیں کھا سکتے ایس قرآن اندر جی یہ بات میں اپنے کوش نہیں کہہ رہا اللہ فرماندے نے اصل چار چیزاں تک کتی حرام کر دیتی ہیں ایسا جانور کے جنوں اسی پڑھ کے زبا کر دے حلال سی وہ اپنے آپ مر گیا مردار ہو گیا کچھ جانور ہی حرام نے نا کتا ہر بادشاہی مسجد دا ہر پاسیوں آزاد خطیب جڑا وہ بھی حلال کرنا چاہ رہے وہ ہر پاسیوں آزاد ہے نا خطیب جو مرضی کہہ دے بارے اندر مرضی فتوی دے دے آزاد جو ہے وہ بھی کتے اگر حلال کرنا چاہے تو کتا ہلال نہیں ہو سکتا حرام ہے خطیب مردار اور محتا اس جانور نا ہے جنوب زبا کر لیا جائے حلال تھی اپنے آپ مر گیا تھی حرام اللہ فرمانے تو آجے تھی مردار حرام ہے تھی او خون جہاں کسی جانور نبا کر لگیا وہ جسم چو نکلتا ہے وہ حرام ہے دمے تے خنزیر دا گوشت حرام بعض لوگ آنے کے گوشت حرام ہے وہ بال سے استعمال ہو سکتے ہیں پلان چیز استعمال ہو سکتی ہے یہ قرآن دا اعجاز ہے کہ اس چیز کا ذکر کر دیتا ہے جہی سارا چو اہم سی مثلا خدا نہ پاستا کوئی شخص کسی حادثے دا شکار ہو جائے صرف کچھ لیا جائے بالکل پس جائے سر کوئی بےوقف ہے اچھا سر سے گیا ہے لگتاں تے بچ گئی نا بازو تے چیخ نے نا کوئی ہڈی تے نہیں نا ٹوٹی تے رونا ہی پائے گا نا سیر نہیں لیا باقی بازو تے لگتا سے لتان جانتے کی وہ فائدہ جب گوشت ہی نہیں کھا سکتے تے باقی چیزاں کس طرح کھٹیاں جا سکیں بڑیاں بڑی مو شدافیاں لوگ کرتے خنزیر کا گوشت حرام نمبر ایک مردار چڑھائی گئی یا کسے چیز سے اللہ تو سوا کسی پکاریا گیا ہوس طرح دی حرام, جس طرح دا خندیر حرام. دے چڑھاوے کھان وال ہوش کر لو ذکر کیا تبرت کا پتا تو لگے گا جب فرشتے جتیا مارے ہونگے کھان والوں تے والوں کو اس ویلے تبرک دا پتا چلتا ہے یہ چار چیزاں حرام بیان کر کے اگے کی فرمایا وما اگر <علیب> <تصفيق> کوئی شخص کسی ایسی جگہ پینے سوائے چیز کوئی چیز مردار ملتا ہے خون ملتا ہے گوشت ملتا ہے یا غیر اللہ کے نام تے چڑھائی گئی کوئی چیز ملتی ہے کھان پینے کوئی چیز نہیں ملتی تے بطور خوراک لکم دو لکمے کھا کے اگر وہ اپنی زندگی بچا ہے تے اللہ پرما دے میں فلا علیہ ا گناگار نہیں قرار دیاں گے معاف کر دیا لیکن سود ایسی حالت اندر بھی نہیں کھدا جا سکتا زندگی جاندی ہے تے چلی جائے سود نہیں کھا وہ مال کس طرح حلال ہو سکتا ہے جڑا سوزی ہے تے پھر تو دکاس کتی جا رہی سود لے کے سکاتوکھا نہیں جا دے دھوا دا سکتا کوشش ضرور ہے دکھتے نہ آپ زکات دے زکاة دین دینے زکاة دا دینے او دے نہ ریات کا مسئلہ سمجھا دور وہ مطابق وہ زکات وصول کرتے ہیں دوسری ذمہ داری بھی پوری نہیں کرنا چار ذمہ داریاں نے اللہ دینا مکن نہ جنہوں نے زمین اندر اختیار اور اقتدار دےئیے انہوں نے پہلی ذمہ داریے اقام السلاح نماز قائم کرن تے نماز قائم دوسری زکاة زکاة کرن دوسری وآات ابو الزکا زکاة ادا کرن تے لوکا پولو صحیح طریقے نہ زکاة وصول کر اور وصول کر کے پھر امریکہ جا کے ٹیسٹ نہ کروان اپنے نچ بھی آ جائے تے امریکہ دکار آ جائے امریکہ غریب ایتھے اڈیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں تو یہاں کے ٹسٹ امریقہ جا کے آتے ہیں یہ خدا نے پوچھنا نہیں اے اپنے باپ کی جائیداد خرچ کر کے نہیں میرا خون چوس کے امریکہ دے دورے ہو رہے ہیں اور چار زکات رسمول کرنے والوں حکم دیا چاہتا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آسل اور اپنے تحصیلدار بھیجتے سن انہوں دے کہ جا کے پہلے تے اللہ مدینے بیان کدے کتنے جن میں زکات واجب ہے کہڑا کہڑا صاحب نصاب ہے بیٹھ کے دسو تھی کن زکاط بنتی ہے لیاؤ زکات دوں تو دسوڈے محلے سے تو پنڈے شہر چریب کہڑے کہہے نے انہوں کے نام بھی لکھوا دیو دوں امیران کو لوگے تریبوں کو ہی تقسیم کر کے واپس چلے جاؤں گے <laughs> اگر کوئی بچ گئی انہیں ضرورت تو لے جاؤں گے جی ضرورت مزید ہوئی جی مزید تو مزیدوں لیا کہ تاری ضرورت غریبوں کی پوری ہوں. یہ نظام ہے یقین تیسری ذمہ داری فرمایا اللہ وح شریف نے اقتدار لوگوں کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ خود نیکی دے کام نیکی دا حکم دیں نیکی کے چلن دا حکم دیں آمارو بل کیونکہ انہوں کے ہاتھ طاقت ہے ایک اوت ہے موجود ہے چاریاں کر دے ہوئے حق پہنچتا ہے کہ او مسلمانوں دا حاکم بنے اگر وہ یہ چاہ بھی چور تین پوریا کر رہے تو پھر بھی شریعت نےجازت نہیں دیتی کہ وہ ہاکم بن سکے اور مسلمانوں کا امی اور ساری بنیاد ہی غلط ہے لیکن یہ ٹھیک ہو جی ٹھیک ہونا ہے اللہ نے لوگ اس انتظار اندر کہ اللہ بھی آ جائے اللہ کے فرشتے بھی آ کہ اللہ اپنا عذاب لے کے آ جائے اور معاملہ بالکل ختم کر دیتا جائے پھر پھر ایمان لے اپنی بدمشیاں تو آؤ نیت کر لیے کہ اللہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا وہ معاف کر دے آئندہ اسی ٹھیک ہو جاو گے اللہ کی قسم جس دن قوم نے یہ نیت کر لی عملتے بات کی بہتنا نیت کر لئی میں اپنے اللہ دی رحمت تو یقین رکھنا ہا ایک اینا کہ اللہ اس سے دینی ساڑھی حالت بدل دے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عمله مومن دی نیت دی عمل نالو بھی بہتر ہو دی امر اندر دکھلاوا آ سکتا ہے ریاکاری آ سکتی ہے نمو دمائش بہت نکل سکتا ہے نیت دا تعلق بندے دے دل اللہ نلہ ہے نیت عمل والے بھی دست کرے جس دن پوری قائم نے یہ نیت کر لی کہ اگر ہوں رب نل اپنا معاملہ درست کر لینا اس دن اے نظر نہیں آؤ گے کہ گئے کتنے یہ نسدے لگتا نہیں ملنا لیکن عصیب بدنیت ہوئیے تھے پھر اللہ کس طرح یہاں پہجاوے نسا کہ جی دیکھو یہاں دی رسی بڑی دراز ہو گئی ہے ان ان بڑی چل ملی ہوئی ہے کہ اِسی اپنی رسی کس لئی لیے مسجد کن رونک زیادہ ہو گئی نمازیاں کی صبح دی جماعت کھڑی ہوگتی ہے تو بعض اوقات ایک امام سے دو پیچھے نمازی اور وہ بھی وہ جیسے مسجد ہی سوتے ہیں تبدیلی کس طرح آئے تو کتوں آئے سوچیا کسی اپنے آپے اندر پایا ہوا ہے مبتلا ہاں سی. اللہ سانو اپنے نفس دے تو بچا سوکھا دش اور سانو اندر پایا ہے. اللہ اس دھوکھے سانو باہر نکلن دی توفیق عطا فرما سانو اپنا بنان دی توفیق عطا فرما جڑا تو حکم بھیجیے الاحسو اللہ سان سچ مچ اسی طرح کرن کی تو پی کتا کہ ابھی حکم تیرہ منیے سنت تیرے پیغمبر کی سامنے رکھیے پھر دیکھو کنی جلدی انقلاب آ رہا اور تبدیلی آ رہی ہے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جس طرح مرد سونے دی چین وغیرہ گلے سے نہیں پہن سکتا کیا راڈو گڑی بھی اس طرح ہی نہیں پہن سکتا اگر وہی چین سونے دی ہے تو پھر او بھی نہیں پہنی جا سکتی کیونکہ مرد واسطے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا آرام سونا چند ایک ایسا سورت ہے مثلاً دند نونے کی تار لگوائی جا سکتی حدیث اندر سندران ہے کہ دند نو مضبوط کرنے کسی ضرورت سے تار شوقینی واسطے نہیں کسی ضرورت دیتا سونے نو اگر تار دم نو تار لگا لی جائے تو نہیں جا کوئی ایسا کپڑا جدی جی کنارے اندر سونے دی کوئی تار پھری ہوئی ہوئے تے پری ہو جا سکتا ہے بسور دیگر سونا مرد تے حرام ہے کڑی دی چین دی شکل اندر ہو یا گلے اندر پان والی چین کسی دوست نے پوچھے دس محرم دا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جدو مدینہ منورہ تشریف لیا دس محرم دا روزہ بڑی باقاعدگی نکتے نے کیونکہ انہوں اللہ نے پھر دے ظلم تو نجات دیکھی آپ نے فرمایا اس سال تے دس محرم دا روزہ مسلمان بھی رکھیا فرمایا اسی ان مشاور مشابہتوں بچن واسطے آئندہ سال دو روزے رکھا گے یعنی نو اور دس یا دس اور گیارہ ایک روزہ نہیں دو روزے رکھو بہت ہی اجر اور ثواب ہے نو اور دس کا رکھ لو یا دس اور گیارہ کا رکھو لو کسی صاحب نے مینو اخبار کا تراشا دیتا ہے جی سرخی ہے کہ زمیندار نے امام مسجد کو اغوا کر لیا براہنا کر کے تشدد کہ اکاڑے دے غالباً علاقے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے میرے علم اندر یہ پہلے نہیں سی لکھا یہ کہ اس واقعے تے تفصیل روشنی پاؤ میرے علم اندر اے دے تو پہلے اے واقعہ نہیں آیا اگر کتے ایسا کیا گیا ہے تو یہ ابھی سارے اے دی مذمت کرنے ہوں او اس ذمہ دار نے ممکن ہے کسی دینی مسئلے تو ہی چڑک کے امام مسجد نل اے سلوک کیا ہو کہ تمیں کون سڈیاں روٹیاں کھاویں تو سے ہی خلاف بولیں یہی گل ہوں نا امام بچارا بچارا کہنا پہلے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچارا بنا لیا ہے حالانکہ نہ اے لولہ ہے نہ لنگڑا ہے نہ اے کبڑا ہے اللہ کی دی دیکھی ہوئی توفیق نال اپنی روٹی کما کے عزت مل پھر اللہ کا دی دین سناوے یہ دی لوگوں کی جیب والے ہوتی ہے کہ میرے حصے دے پیسے کن نے مارنی ہے. اللہ سان توفیق دے کہ اسی عزت و روزی کے دے پھر اللہ کے دین کی دی خدمت کریے اگر کسی جگہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اسی ای دی مزمت کرنے اور جڑے جی لوگ متعلقین ذمےدار نے, نے ان تک اگر بات پہنچ سکے تو یہ بات پہنچا کہ اگر یہ ظلم ہویا ہے زیادتی ہوئی یہ پوری طرح تحقیقات کر کے ظالم نو قرار واقعی سزا دی مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ اج کل حالات جڑے انتہائی غیر یقینی ہو چکے نے جس طرح کہ میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ نہ کسی جان محفوظ نہ مال محفوظ نہ عزت و آبرو محفوظ سے پوچھا اے ہے کہ کیا ایسی صورت حال اندر انشورنس یعنی بیمہ کرایا جا سکتا ہے بیمے دی بنیاد حرام سے ہے سب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیمہ یا انشورنس کروان والے لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے کمپنی جڑی حرام کھانے اور کھلا دیے وہ دے تے یقین کر لیں دے کہ اگر میرا کوئی نقصان ہو گیا تو یہ کمپنی پورا کر دے گی اللہ تے توکل ختم ہو جاتا۔ تو پیسے جہاں اکٹھے پریمیم دی شکل, اندر، دی شکل اندر؟ فکس کر دیتا جاندہ ہے تے سود کمایا خود بھی گل سرے تے کسی کا نقصان ہو جائے نقصان بھی کسی حد تک وہ پورا کر دیندے نے یہ دی بنیاد چونکہ تبکل کے خلاف ہے اس واسطے اے خلاف شریعت ہے انشورس کروانی ہے بیما کروانا ہے کہ اپنے اللہ کو چاہیے اللہ پہ تو اپنا سارا اعتماد اور کردار اللہ پہ تبکل کر مثالاں طریقے جو رستہ اختیار کرنا چاہیے سب کچھ بیان کر دیتا گیا ہے کسی مسلمانوں اللہ تو ہٹ کے کسی نہیں کرنا چاہیے انشورنس یا بیمہ جڑا ایک خلاف شریعت ہے خلاف دین ہے خلاف جسم ایک روکا ملے ہے کہ حضرت مولانا محمد صدیق صاحب بن مولانا میاں کمال دین پانچ مئی نو وفاق پا رہے